علیم وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے وہ آسمانوں اور زمین کے ہر موجود سے پہلے تھا اسی نے ہر چیز کو ایجاد کیا ہے اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو صرف اسی کی ذات رہ جائے گی اور وہ ہر چیز کے اوپر ہے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے اور اس کا وجود دلائل و براہین کے ذریعے بالکل ظاہر ہے اور اس کی ذات و ماہیت انسانوں کی آنکھوں اور عقلوں سے پوشیدہ ہے کوئی اس کے ذات کے بھید کو نہیں پا سکتا ہے اور وہ ہر چیز کے بھید سے واقف ہے امام احمد مسلم ترمزی ابن ابنیابی شیبہ اور بحقی نے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بی, بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ کی ضرورت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں رب العظیم منزل الطورات والإنجيل والفرقان فالق الحب والنبى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناسيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلائی فکر <الْفَقْر> اس مبارک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بڑی عمدہ تفسیر فرما دی ہے کہ تو ہی اول ہے کوئی تجھ سے پہلے نہیں اور تو ہی آخر ہے کوئی تیرے بعد نہیں اور تو ہی ظاہر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں और तू ही बात इन है कोई तुझसे ज्यादा पोशीदा नहीं